شروع کر رہے ہیں اس کے چار رکو تقریباً مکمل ہو چکے ہیں ہمارے مختلف خطبات میں اور اس کو ہم اب سورہ کے نام کی ہیڈنگ کے ساتھ ہی لیا کریں گے اور اس کا ایک دو تین کر کے کیسٹ کے نمبر ہوں گے انشاءاللہ ہم سورتوں کا سورہ بن اسرائیل اور اسی طرح سورہ کاف اور کوشش کریں گے قرآن حکیم جو ہے طریقے سے پورا ریکارڈ ہو جائے اچھا قدرفنا پی حاضل قرآن وما یزید والا قادرفنا تصریف ہوتا ہے کسی چیز کو پھیرنا ڈائیورٹ کرنا تصریف الریاح ریا ہوتا ہے ہوا کبھی ادھر چلتی ہے کبھی ادھر چلتی ہے تشریف الریاح ریا ہوا کے بدلنے میں کبھی شمال سے جنوب کی کبھی جنوب سے شمال کی طرف تصریف المیاں ہوتا ہے پانی برسا یہاں ہے آپ پائپ لائن ڈال کے اس کو جا کے سمندر میں ڈال رہے ہیں آپ اس کے ڈھکن پہ دیکھیں جو بارش کے پانی والا ڈھکن ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تصریف المیاں پھیرنا کسی چیز کو والا کا دشرف فی حضر قرآن ہم نے اس پرانے حکیم کے اندر گما پھرا کے مثالیں بیان کی ہیں یزت کروں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑے سمجھ میں بات بیٹھے اور کوئی پہلو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں تخلیق کا پہلو ہے اس سے بات کی ہے پھر ہمارے اپنے اندر کی مثالیں دی ہیں ہمارے غلاموں کے ساتھ ہمارا کمپیرزن کیا ہے تقابل کر کے بھی سمجھایا ہے کوئی چیز چھوڑی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں کی والا فیحد القرآن کروں وما ماضی ہوں پورا اور رزلٹ یہ ہے کہ ان کی نفرت ہی بڑھ رہی ہے کیوں بڑھ رہی ہے اس ذکر آگے آئے گا لیکن بہرحال اس وقت جو نتیجہ ہے ہاتھ میں وہ یہ ہے کہ دبا الٹا نقصان پہنچا رہی مرض بڑھتا گیا جوں جوں دبا تھی تو ظاہر ہے قرآن حکیم جس کی نفرت میں اضافہ کرے اس آدمی کی شفا کی کوئی امید باقی رہتی قل اب دیکھیں پھر ایک مثال سمجھائی جا رہی ہے کل لوکان ماحو نبی ان سے کہیے بات کریں کہ اگر اللہ کے سوا اور آلحا بھی ہوتے ادا کس کو کہتے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیا تو گویا اللہ کو تسلیم کر دیا اس کا نام ہے اللہ کو ہر قوم تسلیم کرتی ہے یا مکے والے بھی تسلیم کرتے اللہ کے گھر کے متولی تھے حج کرتے تھے لبیک اللہ لب بیک ان کا کہا ہوا تلبیہ ایک جملہ درمیان میں سے شرکیاں ہٹا دیا باقی پورا تلبیہ وہی اللہ کو مانتے تھے بات اللہ کے وجود کے بانے نہ ماننے کی نہیں بات یہ ہے کہ آپ اس کے اختیارات کو مانتے ہیں کہ نہیں اگر آپ سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے تو اس کا نام توحید نہیں ہے توحید کا مطلب یہ ہے کہ تمام اختیارات تمام نفع اور نقصان ایک ہی کے ہاتھ سے جانو اس کا نام ہے وحدت و توحید تو لا الہ الا اللہ الا کا ترجمہ ہوگا کوئی با اختیار نہیں ہے مگر اللہ با اختیار وہی ہوتا ہے جس کو دوسرے سے منظوری لینے کی ضرورت محسوس نہ امریکہ کا صدر بھی بااختیار نہیں ہے کو بھی کہیں سے منظوری لینی پڑتی اس کے کیے ہوئے سائنوں کو سینٹ نے رد کر دیا بااختیار کس کو کہتے با اختیار وہ ہے جسے کسی سے منظوری لینے کی ضرورت نہ ہو وہ کون کہہ دے اور ہو جائے یہ نہیں یار ویری سوری میں نے تو سائن کر دیے تھے آپ کی فیور کی تھی بس اوپر والا نہیں مان رہا ہے تو کیا آپ کا کام تو رک گیا نا کہیں بھی جا کے رکے ہوا تو نہیں تو اللہ کے سوا اور کوئی با اختیار نہیں ہے کسی زمانے میں اختیار کی علامت ہوا کرتے تھے ٹھاکر راج مہاراج جب اس وقت کی اردو میں ترجمہ ہوا قرآن حکیم کا تو لا الہ الا اللہ الا کا ترجمہ کرتے تھے کوئی ٹھاکر نہیں ہے مگر اللہ اس کا کہا ہوا نہیں مڑتا باقی ہے ہر ایک کا رد ہوتا کل لو کہ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں اگر آلیا ہوتے ایزن تب لبتا یقیناً وہ لوگ ڈھونڈ لیتے عرش عرش والے تک راہ یعنی دنیا کا نظام اتنا سموتلی نہ چلتا کبھی بھی. اگر اول عالیہ ہوتے اللہ کے سوا اور لوگوں کا اختیار بھی ہوتا تو اب تک اللہ کی اور ان کی جنگ آپس میں ہو چکی ہوتی آپ کو پتا کہ یہ جو ٹسل ہوتی ہے اختیارات یہ ملکوں کو طے ابالا کر دیتی یہ باپ کے ہاتھوں بیٹے کو قتل کرا دیتی ہے بیٹے کے ہاتھوں باپ کی آنکھوں میں سلائیاں فروا دیتی ہے بھائی بھائی کو ہمارے مغلوں نے یہی یہ نہیں کیا ہے بھائی بھائی کو قتل کراتا ہے بھائی بھائی کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیتا ہے تو یہ اللہ کا لحاظ کرنے والے نہیں تھے ظاہر اللہ تعالیٰ کسی ایک اس سفارش کو رد کر دیتا تو وہ بگڑ جاتا یہی ہوتا ہے ایک ایم ایل اے ایم پی اے کے کاغذ سائن نہ کرے پرائم منسٹر وہ جی نو کانفیڈینس موشن آ گئی ہے یہ ہوتا ہے تو کتنے اس وقت اللہ کے خلاف ہو چکے اگر دنیا اس وقت محض جنگ بنی ہوئی ہوتی اس میں رشتہ داری کوئی نہیں ہوتی تقرب کی کوئی بات نہیں ہوتی پیار اور محبت کی کوئی بات نہیں ہوتی بی, بی لغاری صاحب کو لائے تھی اپنا بندہ جو ان کی پجیروں کے دروازے کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا تھا جب جلسہ ہوتا تھا لیکن جب اختیارات کی تسل ہوئی تو کیا ہو چھٹی ہو گئی اختیارات کے معاملے میں کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا اور اگر کوئی اور علا ہوتا تو کبھی بھی اللہ کا لحاظ نہ کرتا اس وقت جنگ چھیڑ چکی ہو اور اگر دنیا کا نظام چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی نہیں اسی کی مرضی اسی کی پلاننگ چلتی ہے ہمارے حکمرانوں کے پاس ڈھیر سارا مینڈیٹ تھا پروگرام انہوں نے بنایا تھا 2010 2010 ٹین دو پروگرام پروگرام پڑا ہوا بندہ کوئی نہیں پھر تم یہ نہ بتاتے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ فلاں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا اور اتنے ملکوں میں دیکھا جائے گا اور سو سو سال کے تم کیلنڈر نہ بنا سکتے پتہ نہیں کب کون سا علاقہ ہی الٹ دے اللہ تعالی یہ جو تم پلاننگ بناتے ہو تمہیں پتہ ہوتا ہے گڑی پہ الارم لگا کے سوتے ہو کہ صبح سات بج کے پانچ منٹ پہ سورج کلو ہوگا یہ ہم سال کا کیلنڈر بناتے ہیں اتنے بجے شراک ہوتی ہے اتنے بجے زور ہوگی اتنے آپ کوئی پروگرام نہ بنا سکتے پتہ نہیں دوسرا علاج سورج کو روک ہی لے نہ چڑھے اس کا مداری تبدیل کر دے صاحب لوگوں کا کیا پتہ اگر یہ سارے پروگرام تم یقین کے ساتھ بناتے تو تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ سب کسی ایک ہے قبضے قدرت میں اسی لئے ہو رہا ہے اِذَا لَبْتَغَوْا ال ذِلْعَرْشِ سَبِيلَا ایک جگہ اللہ نے اور کھل کرتا کہ اگر کوئی اور الہ ہوتا اِذَا لَا ذَهَبَا كُلُّ اِلَاہِم بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَادُهُمَا لَا بَادُ تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر دوسرے الہ پر, پر چڑھائی کر دیتا وہ الہباد ہمالہ آباد یقیناً ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا یہی ہوتا ہے। بچوں میں تو یہی ہوتا ہے اور جنہوں نے اور مانے ہوئے ان کو ہندوؤں کے الہوں میں آپس میں جنگ ہوتی رہتی یونانی دیوتاؤں میں آپس میں جنگ ہوتی رہتی تو اگر یہ بات ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے ایک کے ہاتھ میں اختیار ہے باقی جس کو بھی ملا ہے مانگ کے ہی ملا ہے سورہ امبیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ تمام انبیاء کا ذکر کیا فرمایا یونس قید ہو گیا تو کس کو پکارا اس نے خود نہیں نکال سکا فنا اللہ اللہ اختیار تیرے پاس اس جیل کی چابی تیرے پاس صبح نہ ظالمین غلطی ہو گئی ہے تو پاک ہے سور میرا ہے نکال دیا فرمایا فلا ان کا من الب سب نہیں باقی ہماری تعریف نہ کرتا ہوں. ہمیں نہ پکارتا مچھلی کے پیٹ سے کیا کے دن اٹھاتے گلا بھی ساتھی بک نہیں اس کے پیٹ میں رہتا علاوہ فرمایا ایوب السلام کو مصیبت آ لے وہ ایوب از نازا رب انسن درت ارحم ایوب علیہ اسلام اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے مانگ رہے ہیں شفا صحت مانگ رہے ہیں اپنا بیڑا یونس علیہ اسلام نہیں تار سکے مانگ کے نکلے زکاری والا زیادہ رب رب <الوارثی> مالک مجھے اکیلا نہ چھوڑ زکریہ مانگ کے اولاد لے رہا ہمارے چپے چپے ہر دوسرے گاؤں میں دینے والا بیٹھا ہوا پھر بھی کہتا ہے مسلمان ہے. وہ گلا کیا نا تم تو کہتے ہو کہ ہو گئے مسلمان نابود اور میں تو کہتا ہوں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود کہاں مسلمان وہ کھڑا کر کے مانگ رہے ہیں تم لٹا کے مانگ رہے ہو ابراہیم علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ گڑگڑا کے دعا مانگنا رب حل قرآن پڑھتے نہیں یہی تو بات ہے وراک ناپی حاضل قرآن پڑھے تو سمجھ لگے نا ہم تو لٹکاتے ہیں گلے میں آیا تو پڑھنے کے لیے لیکن من کہ نا آیا زندوں کے لیے تھا ہم نے اس کو مردوں کے لیے سمجھ رکھا ہے ان کے لیے ہم پڑھتے مردوں کے لیے تو یہ اختیارات کی بات ہے اگر آپ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں تو ابو جیل بھی مانتا یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے اس سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا ابو جا بیت اللہ کے گلاب کے ساتھ لپٹ لپٹ کے دعائیں مانگ کے گیا تھا بدر میں صرف اللہ کے وجود کو مان لینے کا نام مسلمانی نہیں ہے ون ونڈو سروس تمام جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے رب کے ہاتھ سے ہوتا ہے جو ملتا ہے اس کے ہاتھ سے ملتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ زلیم کر دیتا ہے. بادشاہ کو گدا کرتے دیر نہیں لگتی گدا کو بادشاہ بناتے اسے دیر نہیں لگتی کلمہ ایک کنڈ لگتا ہے یوسف جیل سے نکلتا ہے بادشاہ بن جاتا ہے اور کلمہ ایک کنڈ لگتا ہے پرائم منسٹر جیل میں چلا جاتا ہے یہ اس کے ہاتھ کی بات یس ما یشا جو چاہتا ہے کرتا ہے یہ صرف اللہ کی شان ہے باقی جو بھی کرے گا اس سے منظوری لے گا انشاء اللہ کہے گا نبی سے کہہ دیا ولاقول کا غدن اللہ ائش اللہ نبی آئندہ کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ میں کل کروں گا خاص انشاء اللہ کہنا اللہ چاہے گا تو کروں گا اس کے پاس لہو مقالید السماوات اسلام زمین و آسمان کے سارے قلمدان اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوتا ہے کلم دان بانٹ دیتے ہیں دو چار اپنے پاس رکھ لیتا ہے وزیر واقعی بانٹ دیتا ہے اللہ نے سارے اپنے ہاتھ میں رکھے ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں اللہ کا بڑا تقرب حاصل ہے خلیل اس یار کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی آدمی اپنے سارے سیکرٹ شیئر کرتا ہے جو بات اپنے باپ اور بھائی سے بھی نہیں کرتا ان سے چھپاتا ہے وہ اس دوست کے ساتھ کرتا ہے اس کو خلیل کہتے ہیں یعنی وہ دوست جسے آپ کی خلوت میں آنے کی بھی ضرورت اجازت نہ مانگنی پڑے اتنا کلوز ہو آپ کے آپ کی پرائیویسی کو بھی شیئر کرتا ہو وہ خلیل اللہ وہ قزال قنوری ابراہیم سماوات نے دکھا دی ابراہیم کو وہ ابراہیم کیا کہتے ہیں اللہ جی خالا قنیف ہونی وسطین و اظام توفا ہونی سم یوین کیا کہہ رہے آخر کسی کے عقیدے کا ہی تو وہ توڑ کر وہ جو سمجھتے تھے کوئی اور شفا دیتا ہے کھارے شریف والے دیتے ہیں گردے کے درد کا آرام فلاں شریف والے فلاں بیماری کا علاج کرتے ہیں اسی کا تو کار ہے ویزا مریض تو یہاں تو خلیل بھی بیمار ہوتا ہے فہو ایشفی تو شفا وہ دیتا ہے اپنی شفا کا رسول بھی مجاز نہیں ہے ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیماری بھگتی ہے اپنے آپ کو شفا نہیں دیتا اٹھارہ سال کی بیماری روایات میں آتا ہے کیڑا جب نیچے گرا ہے تو اس اٹھا کے بدن پہ رکھا اور فرمایا کہ اللہ نے تجھے میرا مہمان بنایا جا کہاں رہا اللہ کو اس کے اندر بھی غرور کی جھلک نظر آئی اس ادا کے اندر بھی. کہ ایوب یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے بڑا صبر کیا ہے اس کیڑے نے جو کاٹا تو چیخ نکل گئی فرمایا یوب بیماری ہم نے دیا تو تیرا صبر بھی ہم نے دیا ہو تو نے نہیں کیا یہ ہم نے مصیبت ڈالتا ہے تو جس پہ آتی ہے اس کے دل پہ ہاتھ بھی رکھ لیتا ہے ان کا دقل اور ربت نہ الا کل بےا اگر ہم کی ماں کے دل پہ ہاتھ نہ رکھ لیتے وہ چیختی چیخ کے سارے محلے کو بتا دیتی میں نے بیٹا دریا میں ڈالتا <تصفح> وہ دل پہ ہاتھ بھی رکھتا ہے کسی کا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں بڑا صبر کرتا اسماعیل بھی کہتا ہے ساتا جے دونی انشاء اللہ من السابرین اللہ ہے صبر کے پیچھے اپنا کمال نہیں سبحانہ وتعالی اما یقولون علوہ کبیرا فاق ہے وہ اختیارات وہ بانٹتا ہے جو کمزور ہوتا ہے سنبھال نہیں سکتا اسے بانٹنے پڑتے وہ پوری توجہ نہیں دے سکتا لہٰذا بانٹتا ہے اللہ کو کمزور سمجھا ایک ادیشے قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پوری کائنات کی مخلوق جن فرشتے اور انسان اور کیونکہ جو بھی ہے سمندر میں ہے یا خشکی کے اندر ہے زمینوں میں ہے یا آسمان کے اندر سارے کو وقت سوال کریں اور اپنی آخری خواہش جتنی وہ کر سکتے الٹیمیٹ جو ان کی خواہش وہ کریں سارے برک وقت سب کی سنتا ہوں میں سب کو عطا کر دوں تو بھی میرے خزانوں میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہ اس سے مانگو یہ ہے سب کی سنتا ہے اس کی زبان میں سنتا ہے وہ پاک ہے ایسی کمزوری سے کہ اسے پھر آگے وزارتیں بانٹنی پڑے ہیں. سبحان ہوا تعلا وہ پاک ہے اور بلند ہے ہم مایا پورا سے جو یہ کہتے ہیں علوان کبیرہ بہت زیادہ بلند تو سب بح اللہ ومن فی ہند ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی ان کے اندر ہے وہ سارے اس کی تسبیح بیان کریں علم کران اللہ یو سب بح اللہ ما ماوات ہے وہ فِي الْأَرْضِ دے وقت دیکھتے نہیں ہوں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اور پرندے پر پھیلا کر اس کی تسبیح پڑھتے کلن کا عالمہ سلاتا ہوا تصویر ہر ایک کو اپنی تسبیح بھی معلوم ہے اپنی نماز بھی معلوم سورج کی اپنی نماز ہے چاند کی اپنی نماز ہے زمین کی اپنی نماز ہے پہاڑوں کی اپنی نماز ہے پرندوں کی اپنی تسبیح ہے نماز کیا ہے اللہ کا حکم رقو سجا کیا ہے اللہ کا حکم قیام کیا ہے اللہ کا حکم جس کو دوڑا دیا دوڑنے میں اس کی نماز ہے اور زمین دوڑ رہی چھیاسٹھ ہزار میل پر آور اسپیڈ سے دوڑ رہی ہے ایک سو ساٹھ ایک سو ستر پہ ڈرائیور جاتا تو پیچھے سے ہم کندھا پکڑ لیتے ہو بھائی صاحب آہستہ چلاؤ ہماری جان کا خطرہ ہماری جان کو خطرے میں مانٹا ایک سو ساٹھ ایک سو ستر پہ ہم کانپنا شروع ہو جاتے ہیں ایک سو ساٹھ ایک سو ستر اور چھیاسٹھ ہزار میل دوڑ رہی ہے یہ گاڑی جس پہ بیٹھے ہو اور دائیں بائیں سے اس کے سیارے اس کے مختلف قواقف شاہ شاں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کس نے اس کو کس نے روٹ پہ رکھا ہوا ہے جتنی چھوٹ تمہیں دی مسجد میں بلاتا ہے سینوے میں چلے جاتے ہو اگر اس کو مل جائے ایک لفظ میں بکھر کر رہے ہیں. یہ زمین کی تسبیح ہے کہ اپنے روٹ پر جس کا جو روٹ مقرر کر دیا اس پہ رہنا اس کی نماز کی تسبیح لشم سو یم بگی لا اندرے کل کمر والا کو نہار سورج بڑا بنتا لیکن اس کی ہمت نہیں ہے کہ چاند کو پکڑے اپنی جگہ پہ وہ بھی کسی کا باندھا ہوا ہے نیچر کے قوانین فطرت کے قوانین ہر چیز کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، اگر کسی ایک کے ہاتھ میں یہ اختیارات نہ ہوتے جو کانٹینیوٹی تمہیں نظر آتی ہے یونیورس کے اندر اس کائنات کے اندر جو وادت ہے وہ کبھی بھی تم نہ پو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جائے ہمارے یہاں ایسا ہوتا رہا جی میں تو کرنا چاہتا ہوں صدر صاحب نہیں کرنے دیتے پھر صدر صاحب کے اختتاب ختم ہو گئے پھر وہ جو کرنا چاہتے تھے پتہ چلا سپریم کورٹ نہیں کرنے دیتے اس کا بھی پانچا ہم نے کر دیا پھر جو کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا گیلا ہوتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں فلاں کرنے نہیں دیتا رب جو چاہتا وہ کرتا اس کا مطلب اور کوئی راستہ روکنے والا کوئی نہیں امن اِم شعین اللہ یو سب بے شوبے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہیں کر رہی ولا کے لات کا تمہیں ان کی تسبیح کا شعور نہیں سمجھتے نہیں کیسی تسبیح کرتے تم کہتے ہو یہ رکو ہماری طرح کیوں یہ ستون ہماری طرح رکو کیوں نہیں کرتا اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کا کھڑا رہا اس کی نماز رکو اس کی نماز میں شامل نہیں اس کی نماز اس کو سمجھا دی گئی ان کان نا غفورا وہ بڑا حلیم ہے کا تحمل ہے تم چل پھر رہے ہو بولا سب ماں کا سب ما سارا کالہ بہر حام د لوگوں کو ان کے پیے پر فورن پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر چلنے والا کوئی نہ چھوڑ وہ بڑا حلیم ہے بڑا تحمل ہے اس کا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کو جب چاہوں گا پکڑ لوں گا وہ فیصلہ کرنے میں دیری کرتا ہے آج نہ تو کل کوئی بات ہے تو میرے قبضے قدرت میں نا ملازم کو نکالنا ہے آج نہیں تو کل نکال دوں دو. اور جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پھر یہ موقع آئے یا نہ آئے وہ فوراً ایکشن لے دا. اللہ کو اعتماد کہاں جائے گا بہت زیادہ تلوار مارے گا وزیراعظم بن جائے گا جائے گا کہاں کان سے پکڑ کے جیل میں گھسا دوں اس کو جلدی کوئی نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ اللہ کی چکی چلتی آہستہ مگر بڑا باریک پیستی دوسرے کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے بڑے کی زمانت بھی کوئی نہیں ہوتی اللہ ہے بڑا حلیم بڑا تحمل کرتا ہے لیکن پھر جب پکڑتا ہے اماں تو روز چٹاكا مارتی رہتی ہے نا ابا دیر سے پكڑتا ہے كبھی سال میں ایک آدھ بار ہو گیا غصہ آ گیا پھر وہ چٹاكا پٹاكا نہیں لگاتا پھر ٹھیک ٹھاک پینشن دیتا ہے جو دیر سے پكڑتا وہ كزال كا اخ جو ربا اخل خورا وہی ازالبا انشدی نب عبادی انی انل غفر رحیم میرے بندوں کو بتا دو انی انا الغفور الرحیم میں بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا وہ انزاب العلیم اور یہ بھی بتا دو کہ میری گرفت بھی بڑی ڈاڈی ہے بڑا سخت پکڑ بڑی درد دیتی ہے وہ ہاتھ ہی وہ وہاں ڈالتا ہے جانتا ہے نا ہمیں ہر آدمی کی کمزوری سے وہ واقعی ہر آدمی کے بیچ پوائنٹس اس کے پاس ہیں کسی کی اولاد پہ ہاتھ ڈال کے تڑپا دیتا ہے کسی کے مال پہ ہاتھ ڈال کے تڑپا دیتا ہے وہ جو ہمارے یہاں کہانی سناتی تھے نا دادی اماں تو کہتی تھی پھر وہ جن جو تھا اس کی جان کبوتر کے اندر تھی اور کبوتر پنجرے کے اندر تھا یا صندوق کے اندر اور صندوق دریا کے اندر تھا پھر وہ شہزادہ جاتا ہے اور کبوتر کو نکال کے تو اس کی گردن مروٹتا ہے تو جن مر جاتا ہے اللہ کو پتا ہے نہیں جنوں کی جان کس میں ہے کسی کی اولاد میں ہے کسی کی مال میں ہے کسی کی بزنس میں ہے کسی کی کس میں ہے جس کی جان جہاں ہے وہاں ہاتھ ڈالتا ہے. اس کو چیٹ کوئی نہیں کر سکتا وائزاک الخر اللہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی قرات کرتے ہیں جعلنا بہین کا ہوا لا اللہ بلاخرہ ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جن کا آخرت پر ایمان نہیں ایک ایسا حجاب ڈال دیتے ہیں جو مستورہ مستور ہے چھپا ہوا حجاب مستورا نظر نہیں آتا انویزیبل کرٹین ایمان بلآخرا جس آدمی کا ایمان بالآخرہ نہیں ہے قرآن سے اسے شفا نہیں مل سکتی اس لیے کہ جس بچے کو یہ پتا ہو کہ ریزلٹ کوئی نہیں نکلنا وہ محنت کیوں کرے گا جس کو پتہ ہے ریزلٹ نکلنا ہے وہ اپنی کھیل کو بھی قربان کر دیتا ہے اپنے شوق کو بھی قربان کر دیتا ہے محنت کرتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ دس بارہ دن اگزام کے اس میں مجھے چھٹ کے کام کرنا چاہیے اور فلاں تاریخ کو ریزلٹ نکلے گا اور میں کلاس میں پوزیشن لوں گا اور میں سکول میں پوزیشن لوں گا اور میں بورڈ میں پوزیشن لوں گا یہ ساری محنت ریزلٹ ہی کے لیے تو ہو رہی جس بچے کا اسی پر ایمان نہیں کہ ریزلٹ نکلے گا وہ محنت کیوں کرے گا وہ سوئے گا کیوں نہیں کارٹون کیوں نہیں دیکھے گا جس بندے کا ایمان آخرت پر ہوگا وہی تو محنت کرے گا اور وہی تو مصاحب کو برداشت کرے گا وہی تو راتوں کو جاگے گا کہ کل میرے اس جاگنے کا ریزلٹ نکلے گا اور میرے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا یہ کتابت کفا بنب سے کل یا مالے کا بلاتے ہیں نا جب وہ پیپر دوارا ہو جاتے ہیں تو پھر ریزلٹ سے ایک دو دن پہلے اسکول میں بلاتے ہیں کہ جی آ کے اپنے بچے کا آپ خود مشاہدہ کر لیں کیا کمائی کی انہوں نے کل آپ ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ نمبروں میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے فرمایا میاں تم خود یہ لو کتاب اپنی کتاب یا اپنا تم پیپر خود دیکھ لو کہیں نمبرنگ میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کوئی مارکس دینے میں کوئی آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا خود دیکھ لو کوئی نماز ادھر ادھر تو نہیں ہوئی کوئی گنا زیادہ تو نہیں لکھ دیا کفا بینک سے کلو مال کا حسیبہ اپنا آڈٹ خود کر تو جب آدمی کا ایمان نہ ہو آخرہ پر اس لیے قرآن حکیم سے استفادہ کرنے والوں کی جو لسٹ دیا ہے قرآن حکیم کے شروع میں اس میں جو شرائط گنوائی ہے اللہ غائب و یقینا رضا بے معن ذلا علی کام قابل کا وخرت اس فارمولے میں یہ ایمان پر آخرت پر یقین تب اس سے استفادہ کر سکتا ہے تب فائدہ اٹھا سکتا اگر اس کو یہ سمجھتا کہ کے اٹھنا ہی کوئی نہیں ایک آدمی کا یہ ایمان ہے کہ یہ تو مولویوں نے ایسی بات بنائی ہوئی ہے لوگوں کو ڈرا ڈرا کے لائن پر رکھا ہوا یہ ایک انسانی ضرورت تھی مذہب بھی لوگوں کو لائن پر رکھنے کے لیے مذہبی ایک نفسیاتی ڈوز ہے ایک سائکولوجیکل ڈوز ہے وچ از ویری نیسری تو یہ مولوی لوگ دیتے ہیں یہ ڈوز اور جب ہم مر جائیں گے تو پھر کوئی نہیں اٹھیں گے تو اب اسے سورہ رحمان پڑنے کا کوئی فائدہ ہوگا وال من خو مقام رب جن فل رب کو ماتھنا ہی نہیں تو جن میں کیا جانا سورہ واقعہ کا اسے فائدہ ہوگا بس مخدود مرنے کے بعد کی زندگی پر اس کا ایمان نہ ہو قرآن سے اسے فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا دل بہلانے کے لیے کہانیوں کے طور پہ پڑھ لے تو پڑھ لے اس سے استفادے کے لیے ایمان بالآخرہ کا ہونا بہت ضروری ہے دیر جو سات حقائق ہیں اسلام کے تھیوریز نہیں تھیوری غلط بھی ہو سکتی نبی کبھی بھی تھیوری پیش نہیں کرتا فلسفی پیش کرتا ہے سائنسدان پیش کر دے پھر اس پہ کام کرے گا اس تھیوری پہ کہ میں اس کو ثابت کر دوں نبی جو بھی بات کرتا فلسفہ بیان نہیں کرتا حقیقت بیان کرتا وہ تھیوری نہیں دیتا فیکٹ بیان کرتا آمن تو بلّا ہے وہ ملائکت ہی واہ کوتو ہی واہ روسو لہی وومرے ول قدرے خیر ہی وہ شر رہی مین اللہ تعالیٰ ول بعد بادل موت سیون یہ سات حقائق ہیں جن پہ ایمان کا نام ایمان ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ڈراپ کر دیا تو کسی آدمی کو آپ نے چھ نمبر سات نمبر کا فون نمبر اپنا دے دیا ان صاحب نے چھ کا ہے تو پانچ گھما دیے چھٹا نہیں گھمایا تو نمبر مل جائے گا وہ پانچ بھی بےکار جائیں اللہ پر ایمان ہے رسولوں پر ایمان ہے لیکن فرشتوں پر ایمان کوئی نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں وہ ایسا جیسا کسی پر نہیں یہ ایک پیکج ہے اور لیو پورے کا پورا لوگے یا پورے کا پورا چھوڑو گے اس میں سے تم نے سلیکٹ نہیں کرنا کہ چار مان لیتا ہوں یہ تو لاجیکل ہیں اور یہ ان لوجیکل ہے اس کو میں نہیں مانتا یہ منطقی ہے یہ غیر منطقی ہے ہم اس کو نہیں مانتے یہ پورا پیکج لینا ہو ساتھ کا ساتھ تو فرمایا کہ آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جن کا ایمان بالآخرہ نہیں ہے بڑے عجیب کافر تھے اس زمانے میں آپ بھی ہیں مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ جنت اور یہ جہنم اور یہ پھر اٹھنا اور یہ اس باڈی کے ساتھ اٹھنا اور یہ سارا کچھ کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں ہے اور یہ اسپرٹ ہی رہے گی بس یہ روح رہے گی آخرت میں یہ بدن وغیرہ نہیں اٹھنے ہیں تو پھر جب یہ قرآن پڑھیں گے اور وہاں کیا گا کہ متا کے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے تو انہیں کیا فائدہ اس لیے کہ ٹیک تو بدن لگاتا ہے نا رو ٹیک تو لگا کے نہیں نا بیٹھتی تکیے کی روح تکیے کی کیا ضرورت فرمایا ان سوفیوں پر بٹھاؤں گا بتا انا مینا رستبرا جن کے اندر جن کے استر بتن کہتے نا جو چھپی اندر کی جو چیز ہوتی ہے تو ہم لوگ تو عام طور پہ یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جب رضائیاں بنائی جاتی باہر تو ریشم لگا تو بہت خوبصورت کپڑا اندر والا کپڑا چار دس روپے دس روپے روپئے والا گز لگا دیتے ہیں یہ کس نے دیکھنا ہے اوپر سے تو رضائی ڈالی بڑی خوبصورت ہے فرمایا میں ان کا اندرس بھی تمہاری طرح گٹیا نہیں لگاؤں گا تو ان کا اندرس بھی تب ہو اب اسے کوئی فائدہ جو کہتا کہ اٹھنا ہی نہیں ایمان بلاخرا نہیں ہے تو وہ ایک ایسا حجاب ہے کہ قرآن اس سے ادھر نہیں جا آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ ٹکرا کے واپس آ رہا ہے ادھر نہیں جا رہا وجال نہ ما ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیئے اور یہ پردہ وہی ایمان بالآخرہ نہ لانے کا کفر بالآخرہ کا پردہ ہے انیف کا ہو, ہو اس سے کہ وہ اس کو سمجھ لیں وفی آزان وکرا اور ان کے کانوں میں ڈاٹھ کس کے اپنے کفر کے وہ اعزاز اکارتا ربا کا فی القرآن وحدہ اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کی وحدت کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ وہی اکیلا کرتا ہے ول ادبار تو نفرت سے اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے ہیں لگتا کوئی واب لگتا ہے بس یہ بات سنی نہیں کیا کہہ رہا تھا سارا کچھ اللہ کرتا بس کوئی وابی ہوگا پھر کیا تقریر سننی ہے اس اسی طرح فرمایا ویزا اللہ دین مند یسون و اللہ واحد حسم عزت کلوب اللہ دینو نبلاخ جب اللہ کے اکیلے پن کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اکیلا ہی سب کچھ وائز اوکے اللہ وحد حسم عزت کلوب اللہ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل غصے سے بھر جاتا یار یہ تو کسی کو بھی شریک نہیں کر رہے اچھا داتا صاحب کو بھی نہیں مانتا ہے او پھر تو یہ واپنی کو وابڑا لگتا ہے بہت بڑا کوئی چھوٹوں گوٹوں کا تو انکار کرتے کرتے یہ ان کو بھی نہیں مانتا و واحجاز کے اللہ زین ہم جب یہ کہا جائے نہیں صاحب فلاں بھی پتر دیتا ہے دولے شاہ بیٹا دیتا ہے بابا شاہ کمال پتر دیتا ہے اپنا ہی بندہ ہے اب سننی ہے تک نہیں وجہ او کے اللہ زین ہم اندو نہیں ازا مستب شیرو نہیں وا یہ ان کی نشانی بتائی بتا جا رہی ہے جن کو قرآن سے شفا نہیں ملتی یہ ان کے سمٹنس ہیں کہ ایسے لوگوں کو شفا نہیں ہوگی جنہیں الرجی ہوتی ہے زیادہ دعا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے کہ جن صاحبان کو اس دوا سے الرجی ہو وہ نہ ہی لیں تو اچھی بات ریئیکٹ کر جائے گی تو انہیں اللہ کی توحید سے الرجی ہوتی ہے اور قرآن توحید کو ہی بیان کرتا ہے انہیں آتا ہے پیار پر غصہ اور ہمیں غصے پہ پیار آتا ہے اللہ توحید بیان کرتا ہے قرآن میں توحید سے انہیں نفرت ہے الرجی ہے فائدہ کیا ہوگا ہم کسی کا کسی کی بزرگی کا انکار نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی محنت کی ہے اپنی جنت کھڑی کی ہے اپنی قبر ٹھنڈی کی ہے اللہ رسول کا حکم پورا کیا ہے وہاں خلقت الجن وال پیدائی بندگی کے لیے ہو. کوئی آدمی بھی کتنی عبادت کر لے خدا نہیں بنتا رہتا بندہ ہر چیز مانگنی پڑتی مثال دی اللہ نے فرمایا زارا والا ماسالا من این میں تمہاری اپنی مثال دیتا ہے اللہ زارا والا کو من انفسکم پھو سے مما مالک ایمانوں کو من شرکا افیما رزک نا کم فن تم فیے سوان خافون کو مان سو تمہارے بھی غلام ہے تمہارے بھی غلام ہے کیا تمہاری مال میں تمہاری جائیداد میں تمہاری پراپرٹی میں تمہارے اختیارات میں وہ تمہارے شریک ہیں پھر میرے غلاموں کو میرا شریک کیوں بنا دیتے ہو تو مجھے کیا سمجھا تم میری ایگو نہیں ہے میری انا نہیں ہے تمہارے اختیارات اپنی جائیداد میں اور تمہارے غلام کا ایک جیسا حق ہوتا ہے کہ تم دینے سے پہلے غلام سے پوچھو یا غلام تمہیں پوچھے بغیر دے دے کسی کو تمہارا غلام تو ایک پلیٹ میں کسی کو دے تمہارے پوچھے بغیر تو ہی نہ دے کسی کو اور میرے غلام پتر دیتے رہے اور پھر ان پتروں کی آگے جو مصیبتیں ہیں ان پتروں کے پتر جو آگے نیا سلسلہ چلے گا ایک انسان ہے پورا نسل ہے اس کے رزق کا بندو بس پھر جس نے پتر دیا رزق بھی وہی وہ دے گا نا پھر ہل لقم امام کا تیمان حکم ما رکافی مارا زخنا کمفان تم فی سوان اگر تم سوا سوا نہیں ہو برابر نہیں ہو اس میں تو مجھے کیوں برابر کرتے ہو اپنے غلاموں وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے آگے لے جاتا ہے تو بھی کیا رہتے ہیں سبحان ہی اپنے بندے کو لے کر گیا ہے اپنے شریک کو نہیں اپنے کاؤنٹر پارٹ کو نہیں اپنے جیسے کو نہیں کس کو لے کر گیا ہے؟ عبد ہی نماز میں کیا کہتے ہو ابدہ رسول بہت بڑا اعزاز دوسرے نبیوں کا فرمایا اب دن آپ شکر گزار بندہ بڑا صبر کرنے والا بندہ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابدہو ہر شان اتم درجے میں پائی جاتی ہے محمد رسول اللہ شکر کا جذبہ تو وہ بھی اپنی انتہا کوئی اتنا شکر نہیں کر سکتا جتنا آپ نے صبر ہے تو صبر بھی جتنا آپ نے کیا کوئی نہیں لیکن ہیں کیا عبد اقبال نے کہا نا عبد دیگر ابد ہو چیزیں دیگر عبد کوئی اور چیز ہوتی ہے اور اس کا عبد کوئی اور چیز ہوتی ہے بس یہ فرق ہے اس تو ہم کسی کی محنت کا انکار نہیں کرتے کسی کی بزرگی کا انکار نہیں کرتے لیکن ہم کسی کو خدا نہیں سمجھتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی دیتا ہے رب دیتا ہے بس اتنی سی بات جو ابراہیم علیہ السلام کہ ہم کہتے باقی جس نے بھی لیا مانگ کے لیا ہے ماتھے ٹیک ٹیک کے لیا ہے دعائیں کر کر کے لیا ہے ابراہیم کو نبے سال لگ گئے ہیں پتر ملنے میں یہاں تو دم کر کے دیتے ہیں چار لڈو چار پتر یعنی اتنی سستی جنس بھی کوئی نہیں ہوگی پیر صاحب نے چار لڈو دم کر کے دیے چار پتر تین ہو گئے تو روتی بھی گئی شوگر ہو گئی ہے اور بڑے آپریشن سے تین ہو گئے چوکے کی گنجائش تو نہیں ہوتی لڈو چار کیوں کھائے تھے آپ تو چار ہی جننے پڑیں گے دبئی میں سکھ گردوارے میں لڈو دم کر کے دیتا ہے لائن لگی ہوئی ہے مسلمانوں کی لینے والوں کی تعویذ دیتا ہے مسلمان لے رہے ایک ساتھ سکھ دم کر کے لڈو بیچتا ہے لینے والا ہمارا اپنا بھائی سیلفی ہے اولاد کوئی نہیں ہے دیکھیے اولاد کتنا بڑا فتنہ ہے بہت بڑا یہ ہو تو بھی فتنہ ہے نہ ہو تو بھی فتنہ ہے میں مرحلے سے گزرا ہوں گیارہ سال میرے یہاں اولاد نہیں پاس سے جو گزرتے ان کی نگاہیں میں پتا چلتا ہے کہ کھا رہی ہیں بندے آدمی اپنے آپ کو انکمپلیٹ فیل کرتا ہے مردانگی پہ تومت لگتی ہے لوگ دیتے ہیں اور خدا ڈنڈا مارے ان کو واپی پکڑے ہوئے اور خدا ڈنڈے مارتا ہی لوگ سمجھتے نہیں ہیں بہت بڑا فتنا ہے دولت بھی اللہ نے بے شمار دیا اولاد کوئی نہیں ہے اس کے پاس ایک سکھ کام کرتا تھا وہ سکھ کہتا ہمارے گرو جی پتر دیتے ہیں چاہیے چھٹی پہ گیا سکھ وہاں سے دم کر کے لڈو لے کے آیا ان کے لیے مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے کہ جی وہ لڈو کھاؤں نہ کھاؤں میں نے کہا جی مسلمان کا نہیں ملا اب سکھ کا لینا ہے لڈووں میں پتر نہیں ہے. پھر اس بچے کے رزق کے لیے بھی تمہیں گرو جی سے ہی مانگنا پڑے گا رزق اس کا رب سے مانگو گے تو اولاد رب سے کیوں نہیں مانگو بہت بڑا امتحان بہت بڑا امتحان مل جائے تو بھی امتحان ہے اسی لیے فرمایا عالم ہوں اناموال حکم اولاد فتنا پیسہ نہ ہو تو بھی بہت بڑا امتحان ہے بہت بڑا امتحان آدمی پھر اسے کمانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا کیا حسرتیں ہوتی ہیں شیتان کس طرح سے ابھرتے پیسہ آ جائے کو سنبھال کے رکھنا بہت بڑا امتحان پیسے کی ارض اس کے وہ آدمی کو آمادہ کرتا ہے ٹینس دیتا ہے آدمی کو یہ بھائی یا نکلو باہر خرچ کرو نا اسے فلاں ہوتل میں فلاں جگہ فلان جگہ ٹور اس وقت اپنے پاؤں کو روکنا یہ بھی بہت بڑا امتحان یہی معاملہ اولاد کا نہ ہو تو بھی بندہ مشرق ہو جاتا ہو جائے پھر اس کی بھوک نہیں دیکھی جاتی اس کے مصائب نہیں دیکھے جاتے پھر اس کے لیے کرپشن کرتا آدمی و علما وکم ودم فتنا یہ کسوٹی ہے جس پر تم پرکھے جا رہے ہیں. نوے سال نہیں دیا ابراہیم کا امتحان لیا گڑگڑا گڑگڑا کے مانگنے دیا ہے تو چھوری کے نیچے لٹا دیا یہ بھی اس سے بڑا امتحان اور جب لٹایا تو فرمائے نہاز اللہ البلا اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا اور واضح کھلا امتحان تھا کسی اور مصیبت کے لیے نہیں کہا ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو فرمایا نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے اپنی تکلیف آدمی برداشت کر لیتا ہے اولاد کی نہیں ہوتی اپنی خواہش کو دبا دیتا اولاد کی نہیں دیکھی جاتی نہیں موڑی جاتی جب بیٹے کو لٹایا شروع کے نیچے تو ممتحن خود کہہ رہا ہے انہول برال سلام ان دیکھیے آج سے گزرے ہیں تو اللہ نے یہ سلام نہیں کہا شاباش ابراہیم نہیں کہا ہے حالانکہ اس وقت بھی کمال کا توکل ہے ابراہیل کہتا ہے کوئی کام فرمایا ہے مگر تجھ سے نہیں وہاں بھی دہائی نہیں دی وہ بھی کمال کا توکل اور صبر ہے لیکن جب بچے کو لٹایا نہیں چری پھیری ہے آنکھیں بندی ہوئی ہیں اپنی طرف سے اس کے سے گزر گئے سمجھا اسماعیل کو ذبح کر دیا ہے پٹی ہٹائی تو دیکھا اسماعیل نے دمبا ذبح ہوا ہے لیکن پٹی ہٹانے تک یہی سمجھ رہے تھے کہ اسماعیل قربان کر دیا یہ بہت بڑا امتحان اس میں ایمان کو سلامت رکھنا تو بچارے پھسل گئے پھر ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے دو چار سال نہ ہو تو اماں پیچھے لگ جاتی ہے پھر دوسری شادی مجھے پوتا دیکھنا ہے فلاں کے اتنے ہو گئے تیرا نہیں ہوا اب اس میں عام طور پہ نائنٹی نائن پرسینٹ مرد کی کمزوری ہوتی ہے مرد کی خامی ہوتی ہے عورت ون پرسینٹ ہی کوئی اس میں خرابی لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ناجیم مرد میں کیسے ہو سکتی ہے کم تو اور کا ایک سور نتیجہ یہ ہوا جناب وہ دوسری کر لی شادی انہوں نے پہلی گڑبڑ شروع ہو جائے گی پہلی کو طلاق ہوگی پہلی جہاں گئی ہے وہاں اس کو پتر ہو گیا یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے دوسری کر کے بھی ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں بہت بڑا امتحان تو جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو دل نفرت سے بھر جاتے ہیں کوئی بار بھی لگتا ہے توبہ توبہ اللہ بچائے کانوں میں انگلیاں دیکھ نکل جاؤ ایمان سلامت کا نشن عالم و بیماستم کا بھی ہمیں معلوم ہے یہ کس نیت سے آپ کی طرف کان لگاتے ہیں سننے آتے بھی ہیں تو کس نیت سے سننے آتے هم جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں الظالمون ان اللہ جب ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم کسی مشہور شخص کی پیروی کر رہے ہو اس پہ کسی نے جادو کر دیا اچھا بلا آدمی تھا بس کسی نے کوئی تویز کر دیا یہ کہتے ہیں اندر اور کئی فضا سال دیکھیے تو صحیح آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے حالانکہ نہ گار اس قسم کے ہوتے ہیں نہ شاعر اس قسم کے ہوتے ہیں نہ مشہور لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جن پہ جادو تعویذ گنڈا ہوتا ہے اگر کسی پہ اثر کر جائے تو وہ تو اپنا آپ کھو دیتا یہ آپ جیسے حسن سلوک والا آپ جیسے اخلاق والا آپ جیسے کردار والا آپ جیسی سیرت والا دنیا نے آج تک مشہور نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے کردار کی قسم اللہ کھائے اور دشمن اس کی امانت اور دیانت کی گواہی دیں ہمارے پاس کسی کے کوئی پیسے اڑے ہوئے ہو نا تو گڑبڑ ہو جائے تو کہتے ہیں اب پتر پھر تو جاؤ پیسے پہلا کام یہی ہوتا تو لے جاؤ پیسے وہ قتل کرنے کھڑے ہیں اور نبی کہتے ہیں علی صبح مانتے دینی ہیں لوگوں کی امانتے لوٹا کے تم آ یہ کردار ہوتا ہے شہروں فضلو فلاں ستتوں نے سبیلا تو یہ بھٹک گئے اور بھٹکے بھی ایسے ہیں کہ اب راہ پا نہیں سکتے اس لیے کہ جس طرف راہ ہے انہوں نے اس طرف چلنا نہیں تو راہ ملے گی کیسے واخر داوانحمد اللہ رب اللہ